فتح الحمین اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے لیا مت وَيَهْدِيَكَ ہوں مستقیم تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے اللَّهُ نصرًا اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے الکینتو بلدو ایمن جنو دو علی من حکیمت وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کہیں اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجِرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے بلمن فقین فقیول مشرقین و المشرق تین بل سو عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ارتا کے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں برائی کا پھیر انہیں پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کہیں ہیں اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ان شاہی رو اے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِيلًا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو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 جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا ببال اسی پر پڑے گا اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے بلونا کالب سو میو نل اہل ابدوز نل کفی کلوبی کزوین دلکفی کلوبی کن تو بور حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی اور تم نے برے برے گمان کیے تھے اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا ومن لم يؤمن باللہ ورسوله اعتدنا للكافرين اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان اللہ غفور اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّا تَتَّبِعُونَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ بل بل كانوا لا إلا مسلمانوں جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ خدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں تم کہہ دینا کہ تم ہر گز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں محلف مل کدی رویوساحو اجان ہس نت و مت وی تم يعذبكم عذاباً ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں درد نہ کا جاب دے گا لئی سل ہر جی ہر جی میں سولہ ہوں دل ہوں جنتی تجری تہتیب ہوں آدیم اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو کوئی منہ مو موڑے گا اسے درد عذاب کا دے گا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 جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دیمت اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لکم هذه اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے اخروالی قدیروں اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وَلَو الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نصيرًا اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقینا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر انہیں کوئی یارو مددگار بھی نہ ملتا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد سنت اللہ تبدیلا جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤگے بس <بَصِيرًا> اور وہی اللہ ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا ہم وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لو یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے اذ جعل وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقْوَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے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 مسون اشل کم ابئی نا ہوں روح سجن پگل سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ میںرائ سُوقِهِ سوتی بزرگی و بھی ملک وعد آمنوا وعملوا الصالحات منهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے